پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنی رب اللہ کی قسم کے ہم مشک نہ تھے